رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی کے منشید میں ہواس سو چھیاسی میں ہوا اللہ تعالی کے نام کی مٹھاس جی و سلام الفا باللہ من مول و بسم اللہ, الرحمن مَعَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا وَصْبِرْ جَوْ <جَمِيلًا> اللہ تعالی کا نام کس محبت سے لینا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے سورہ مزمن کی تین آیات آپ حضرات کو سنائیں سورہ ملزمل کی تین آیات آپ حضرات کو سنائیں اب ان کا ترجمہ و تفسیر اور ان سے مستمت احکام آپ حضرات کو سناتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ورد کو اپنے رب کا نام لیجئے اللہ سبحانو تعالی نے یہاں ورد کو لاس نہیں کرتا بلکہ اپنی پرورش اور قبوبیت کو فرمایا ابل پوری محبت اپنے رب کا نام لیجیے اگرچہ رب کا نام اللہ ہی ہے لیکن یہاں رب تم حاصل فرمایا تاکہ ہمارے ذکر میں محبت کی آمیزش ہو جائے جب کوئی شخص اپنے باپ کا نام لیتا ہے خصوصا جب باپ کہیں دور ہو تو فوراً آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بہت محبت سے ابا کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شا ہمارا نام تو تمہیں اتنی محبت سے لینا چاہیے جیسے تم اپنے باپ دادا کا نام محبت سے لیتے ہو اس سے کہیں زیادہ محبت سے تمہیں ہمارا نام لینا چاہیے کیونکہ اگر خدا باپ نہ دے تو تم تو نہ تم پیدا ہو نہ تمہارے بابا تمہیں ملے ہمارا وجود ہمارے ماں باپ ہمارے باپ دادا کا وجود سارے انعامات اللہ تعالی کے دیے ہوئے ہیں حکیم الامت مجھے دل مل حضرت مولانا شف علی صاحب خانوی نظر اللہ عمر نے اپنے بعض میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وقت پوری مرق فرمایا ہے یعنی اپنے رب کا نام لو اپنے پالنے والے کا نام لو پالنے والے سے محبت ہونا قدرتی بات ہے اگر آپ روزانہ کسی کتے کو روٹی دیں بلی کو کچھ کھلا دیں تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے تو جو شخص کسی کی پرورش کرتا ہے تو پالنے اور احسان کرنے کی وجہ سے قدرتی طور پر اس سے محبت ہو جاتی ہے اسی لیے فرمایا کہ اللہ پاک کا نام محبت سے رو بعد لوگ اللہ کا نام تو لیتے ہیں مگر اس میں محبت کی آگزش نہیں ہوتی اس لیے نفع کم ہوتا ہے وہ نفع ہوتا ضرور ہے مگر جتنی محبت سے انسان اللہ تعالی کا نام لیتا ہے اتنا ہی اس کا نفع بڑھ جاتا ہے اس پر مولانا جلال الدین رحمتہ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے مولانا جلال الدین اور یا اللہ میں سے ہیں اور چھ سو برس پہلے کے بزرگ ہیں کوئی عالم ایسا, ایسا نہیں جو ان سے پہل نہ لیتا ہو مجنوی مولانا غم کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی یہ کتاب موجود ہے اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مولانا جلال الدین کا جنازہ فجر کے بعد چل کر اثر کے وقت قبرستان پہنچا تھا حالانکہ پورنیہ کراچی اتنا بڑا نہیں تھا چھوٹا سا پتبہ تھا لیکن نہ معلوم کہاں کہاں سے لوگ آ رہے تھے اللہ تعالی نے ان کو بڑی زبردست مقبولیت عنایت فرمائی تھی دوستو یہ بادشاہ کے نوازے تھے شاہ فاظم کے سگے نوازے تھے اللہ تعالی نے ان کو دنیا کی عزت کی بہت عطا فرمائی ہے اللہ تعالی نے ان کے کلام میں بہت اثر رکھا ہے تو مولانا فرماتے ہیں بانند ہر دم نام عشق عام لوگ وقت اللہ کا نام لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہتے رہتے ہیں لیکن اس میں اثر کامل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک محبت سے بھرا ہوا نہ ہو جب تک اللہ کا ذکر عشق نام نہ نہیں ہوگا اس وقت تک پورا نفا نہیں ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ مجھے پیاز بگی ہے پانی چاہیے اب ایک شخص پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس لاتا ہے لیکن دھوپ کا جلا ہوا گرم پانی ہے آپ کہیں گے کہ پانی تو لائے لیکن اس میں کیفیت نہیں ہے یعنی اس میں ٹھنڈا کی کیفیت نہیں ہے ایک دوسرا شخص پانی کو ٹھنڈا برف جیسا لے کر آیا لیکن ایک چمچا لایا آپ کہیں گے کہ اس سے میرا کیا ہوگا تو پیاس میں جو پانی ملنا چاہیے اس میں دو شرطیں ایک تو قمیت یعنی مقدار صحیح ہو پورا ایک گلاس ہو دوسری کیفیت یعنی ٹھنڈک بھی ہو تو جو مشاعر اور بزرگان دین ہم کو اللہ کا نام بتاتے ہیں اس میں دو چیزوں کا اہتمام چاہیے ایک تو ذکر کی تعداد پوری کیجیے دوسرے اس کے اندر محبت کی کیفیت بھی ہو دس بھرے جن سے اللہ کا نام لیجئے ن اس طرح پیاسے کو ان دونوں صورتوں میں فائدہ نہیں ہوگا کہ گلاس بھر کر پانی تو لایا مگر گرم پانی لایا اس میں ٹھنڈا کی کیفیت نہیں تھی تو پیاس نہیں بجے گی اور اگر پانی تو ٹھنڈا لایا لیکن بہت تھوڑا سا ہے پانی کی پوری ہے لیکن کمیت نہیں تو بھی پیاس نہیں بجے گی اسی طرح ذکر کے لیے مولانا رومی علیہ پر فرمایا کہ ذکر کی کمیت کو درد محبت کی کیفیت کے ساتھ پورا کرو محبت کرے دل سے اللہ کا نام لو قصبہ نے سائن تو شاہ سے فرماتے تھے کہ مولوی جی جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے اللہ الدین ابو زکری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس بعضوں کو دل میں ملتی ہے اور بعضوں کو دل اور زبان دونوں میں ملتی ہے کہ اللہ کا نام لینے سے مو بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور اس میں کیا تعجب ہے حضرت مولانا روبی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایسے یہ ہی شکر خشتا یا آن بے شکر خالص ایسے یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا جو چینی کا بنانے والا ہے وہ زیادہ میٹھا ہے جو گندے میں رس پیدا کرتا ہے کیا اس کے نام میں رس نہ ہوگا اگر اللہ تعالی گنوں میں رس نہ دے تو سارے گنّے مچھردانی کے ڈنڈوں کے پھاؤ بیت جائیں تو اللہ کے نام میں یہ اثر ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دے تو اس کا نام لینے سے منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور دل تو میٹھا ہوتا ہی ہے نام اونچو پر زبانہ میں ابت ہر بنے منہ سے جوئے شبت جب میری زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے اور میں اللہ کہتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دہی بن جاتا ہے یہی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت سلطان ابراہیم بن اظم رحمت اللہ نے سلطنت بلخ چھوڑ دی تھی تب ان کو اللہ کے نام کا مزہ آیا تو بارہ بجے رات کو سلطنت بلف چھوڑا چھوڑ اور بدئی پہن لی فقیر لباس پہن لیا شاہی لباس اتار کر پھینک دیا اور ایوان سلطنت میں کسی کو خبر نہ دی اور چپے سے نشا پور کے جنگل میں دریائے دجلا کے کنارے جا کر اللہ تعالی کی عبادت شروع کی ان کو اللہ کے نام میں کچھ تو ملا تھا کچھ تو مزہ آیا تھا جب ہی تو سلطنت چھوڑ کر نکلے تھے ورنہ کیا سلطنت چھوڑنا آسان ہے سلطنت کے لیے تو لوگ قتل کر دیتے ہیں بیٹا باپ کو قتل کر کے سلطنت لے لیتا ہے لیکن ایک وہ شخص ہے جو آدھی رات کو سلطنت چھوڑا ہے جس وقت وہ شاہی لباس اتار رہے تھے اور فقیرے کا لباس پہن رہے تھے تو اس موقع کی مناسبت سے میرے دو اشعار ہیں جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے جائے شاہی فخر میں رو ہے جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے جائے شاہی فخر میں رو ہے فخر کی لذت سے واقف ہو گئی جانے سلطان ہو کی لذت سے واقف ہو گئی جان سلطان جان عارف ہو گئی جان شاہی یعنی بادشاہ آج فخر کے لباس میں آ گئی اور اللہ کے محبت میں وہ مزہ ملا کہ بادشاہ کی جان آج عارف بلّ ہو گئی اللہ کو پہچاننے والی ہو گئی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے حضرت بشر حافظ رحمت اللہ جب چلتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ زمین اجازت کو نگل دیتی تھی یہ بشر حافی رحمتہ اللہ کون ہے یہ وہ شخص ہے کہ پہلے شراب پیتے تھے ایک دن نشے کی حالت میں دیکھا کہ زمین پر کاغذ پڑا ہے اور اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا انہوں نے اس کو اٹھایا صاف کیا پیسر لگایا اور کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا رات کو پاپ میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی آواز آئی کہ اے میرے بندے تو نے میرے نام کی اتنی عزت کی جبکہ تو تم شراب ہی پیے ہوئے تھا شراب کے نشے سے بے ہوش تھا مگر میرے نام سے بے ہوش نہیں تھا لہذا آج سے تو میرے اولیاء اللہ کے رجسٹر میں درج ہو گیا ایک دن تلاوت کر رہے تھے جب یہ آیت پڑی الم نجال اور کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا تو ان پر ایک حال تاری ہو گیا اور جوتے اتار کر پھینک دیے کہ اللہ تو زمین کو اپنا فرش فرما رہے اور میں اللہ کے فرش پر جوتا سہن کر سکوں لیکن آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ان کا حال تھا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی جوتے اتار دیں ان پر خوف غالب ہو گیا تھا لہذا وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تاریخ میں ان کی یہ کرامت ہے کہ زمین پر جہاں کہیں نجاست گوبر پیشاب پکانا وغیرہ ہوتا تھا زمین پھٹ جاتی تھی اور اسے حکم ہوتا تھا کہ اے زمین نجاست کو نگل لے میرا پشر آ رہا جس نے میری محبت اور عظمند کے سامنے جوتا اتار دیا جب ہم کچھ قربانی دیتے ہیں تو ادھر سے بھی عطا ہوتی ہے جب ہماری طرف سے محنتیں اور قربانیاں ہوتی ہیں تو وہاں سے بھی کچھ ملتا ہے بیٹھے بیٹھے کیا ملے گا ایک اللہ والے حضور حضرت مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں یہ اس شخصیت کا شعر ہے جن سے مولانا علیمیا ندری اور بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء اللہ دعائیں لیتے سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں میں پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئے میں <سلام> ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئے پرماتم <سلام> کے دل کے کان سے میری بات سن اللہ پر مر مٹنے سے دل کے گلشن میں بہار آتی ہے اگر دل میں اللہ نہ ہو تو لاکھ گلشن میں رہو کچھ نہیں ہوتا होता। ہاؤس میں بھی رہو تو کوئی قیمت نہیں میں اپنی آنکھوں سے بندر روڈ پر ڈھائی لاکھ روپے کی ایک एक کار پر पर بیٹھا ہوا دیکھا تو میں نے کہا کہ دیکھو ڈھائی لاکھ کی شاندار کار پر جو کتا بیٹھا ہے یہ آج سے برسوں سن سیاسی کی بات ہے ڈھائی لاکھ کی شاندار کار پر جو کتا بیٹھا ہے تو کیا اس کتے کی قیمت بڑھ گئی رہے گا تو ہو چاہے کار پر ہو چاہے ہوائی جہاز پر ہو ایسے ہی چاہے کتنے ہی پیٹرون کپڑے پہن لو اور کاروں میں پھرو اگر اللہ ناراض ہے تو ہماری کوئی قیمت نہیں اور اگر خدا راضی ہے تو جھونپڑی میں بھی ہماری قیمت ہے کافی اور چٹنی روٹی میں بھی ہماری قیمت ہے غلام کی قیمت مالک کے اضافے سے لگتی ہے مکانوں سے کپڑوں سے شامی کباب اور بریانیوں سے نہیں لگتی جس کا مالک جتنا راضی ہو وہ غلام کتنا ہی قیمتی ہوتا ہے سید سلیمان نبی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا عمدہ شعر کہا ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے ہم ایسے رہے یہاں کے, کے ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے ہماری قیمت قیامت کے دن اللہ تالا لگائے گا یہ تھوڑی بڑا سا بنگلہ بنا لیا اور اکڑتے پھر رہے کہ ہم بڑے قیمتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے لینے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے علماء مفسرین اور حکیم علامت حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لو تو محبت سے لو درد بھرے دل سے لو سوچ کر لو کہ کس کا نام لے رہے ہو جس نے یہ زمین و آسمان سورج چاند اور سارا نظام کائنات پیدا فرمایا وہ ایسا اللہ ہے جس نے ہمیں زبان بھی دی ورنہ ہم کیا تھے نطفہ تھے, ماں باپ کی منی اور ماں کا خون حل تھے اللہ نے اسی سے ہماری آنکھوں میں روشنی دی زبان میں بولنے کی طاقت دی اور پورا انسان بنا کر پیش کر دیا آپ سن رہے ہیں ہم بول رہے ہیں ہمارے کان ہماری زبان یہ سب اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے ورنہ ہمارا ذاتی مٹیریل باپ کی منی اور ماں کا خون حید ہے اس سے اللہ نے آنکھیں بنا کر ہمیں روشنی دی زب بنا کر قوتیں گویائی تھی یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں <سلام> <وَالْقُرِتْ مَرَبِّك> معنی یہ ہے کہ اپنے رب کا نام لینا شروع کر دو وہ تبدیل تبدیلا اور ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ تبدل کے معنی انقطائے تام ہے یعنی منقطع ہو جانا غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانے کا حکم نازل ہو رہا ہے وہ تبدل تبدیل کے دو معنی ہیں ایک معنی کہ جاہر صوفیوں نے یہ لیے ہیں کہ ماں باپ بیوی بچے کاروبار چھوڑ کر کرپٹن میں سمندر کے کنارے یا جنگل میں چلے جاؤ یہ جاہلانہ اور حرام تصور ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا شرعی ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی کلام یعنی حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ اپنے قلب میں تمام تعلقات دنیاوی پر اللہ کی محبت کو غالب کر لو کے معنی ہے کہ مخلوق سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ یعنی تعلقات محصف اللہ پر اللہ کے تعلق کو غالب کر دو جیوی بچوں کا بھی ہم ادا کرو کاروبار کا بھی ہم ادا کرو اور دوستوں کا بھی پڑوسیوں کا بھی کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی سنت بھی ادا کرو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دعوت اللہ دو ان کو دین پیش کرو ان کو خدا کی طرف بلاؤ جس سانس میں جس لمحے میں کوئی انسان کسی کو اذان کی طرف بلا رہا ہو اس سے بہتر کلام کائنات میں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے تو دعوت اس کے قول سے بڑھ کر حسین بہترین اور اچھا کلام دنیا میں کوئی نہیں دنیا میں کوئی, دنیا میں کوئی اپنی تجارت کی گفتگو کر رہا ہے تجارت میں دس کروڑ کے نشے کی خبر نشر کر رہا ہے کوئی اپنے بچوں سے باتیں کر رہا ہے غرض دنیا میں جتنی بھی گفتگو ہے جتنی باتیں ہیں جتنے کلام ہیں ان میں احسن کون ہے اس کا فیصلہ وہ آزاد کر رہی ہے جس نے ہمیں زبان دی ہمیں بولنے کی صلاحیت بخشی من افسن و جب بندہ کسی کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے بہتر کسی کا قول نہیں باتیں ہوں دل تو کرتا نہیں لیکن کیا کہیں آپ لوگوں کو دیر کہ اللہ کی محبت اللہ کا نام محبت سے لینے کا لینا چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کی محبت پیدا کرنے کا اس کو اللہ کی محبت نہ محسوس ہوتی ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے احسانات کو خوب یاد کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان اکتا فرمایا مفت اور اسی طرح جسے عطا فرمایا سلیم اور اعضا بنایا والدین بی بچے اور مال اور دوسری جو بھی نعمتیں ہیں اور نیک صحبت ان سب کی تو ہر ہر احسان کو خوب سوچا کریں جیسے اللہ اللہ کرنے بیٹھے دو تین منٹ کا برابر پہلے کر لیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ اللہ نے کس قدر پریشانیوں سے مصیبتوں سے معاشیت سے محفوظ رکھا سلیم راضا بنایا اور اس قدر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہیں ہزاروں گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے کس طرح سے نحتیں دے کر پال رہے ہیں کتنے احسانات ہیں ان کے احسانات کو خوب سوچا کریں تو تھوڑے ہی دن کے اندر اللہ کی موبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی بعض لوگوں نے بات سنا جب بیٹے نے یہ پڑھا گیا تو اختیاروں حضرت کو دی گئے اس بات میں جہاں جیسے ہی اللہ کا نام آیا تیس ایسی لذت ہم کو محسوس میٹھا ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نصیب کرنا ہے لیکن یہ نہیں کہہ رہی اگر کیفیت نہ ہو رہی ہو تو پھر ذکر بے کار سمجھا جائے ایسا نہیں ہے اللہ کا نام تو نہ نا ہی اگر لذت آئے یا نہ آئے ہمارا کام تو کام کرنا ہے لیکن اس نے تعلیم اس بات کی ہے کہ کوشش کر کے جو اختیار سے دل لگانا ہمارے ہمارے ہے اختیار جتنا ہے ان کو اس میں ہم دل لگا کر اللہ اللہ کریں یہ نہیں ہو کہ بے توجہی سے کریں پھر باقی ان کے اختیار میں لذت دینا مٹھاس دینا نہ دینا ہی ان کے اختیار میں لیکن ہمارا کام جتنا ہے وہ ہم کریں کہ اللہ کا نام محبت سے لینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر پر پھر مداخبت کی نصیب فرمائیں اور مسدار بھی اور کمیات بھی اور کیفیات بھی عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ